مگر تم میں سے اکثر کو حق ہی راگوار تھا تو یہ اصل میں تمہارا انجام حق کے انکار کی وجہ سے ہوا ہے کیا ان لوگوں نے کوئی اقدام کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے یعنی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اپنی مجلسوں میں چھپ چھپ کے کچھ چالے چل رہے ہوتے تھے کہ کس طرح ان کو ختم کر دیا جائے اچھا تو ہم بھی ایک فیصلہ کیے دیتے ہیں کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور ان کی سرگوشیاں سنتے نہیں ہیں یعنی یہ جو فیصلہ کن اقدام اٹھانے کی بات کر رہے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چل رہا تھا ہم سب کچھ سن رہے ہیں اور ہمارے فرشتے ان کے پاس ہی لکھ رہے ہیں ان سے کہو اگر واقعی رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلے عبادت کرنے والا میں ہوتا وہ میں میں کر کے دکھاتا بہت تم بھی کرتے لیکن ایسا ہے ہی نہیں پاک ہے آسمانوں اور زمین کا فرما روا مالک ان ساری باتوں سے جو یہ لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں اچھا انہیں اپنے بات خیالات میں غرق اور اپنے کھیل میں منہمک رہنے دو یہاں تک کہ یہ اپنا وہ دن دیکھ لیں جس کا انہیں خوف دلا جا رہا ہے وہی ایک آسمان میں بھی الاح ہے اور زمین میں بھی الاح اور وہی حکیم اور علیم ہے بہت بالا و برتر ہے وہ جس کے قبضے میں زمین اور آسمانوں کی اور ہر اس چیز کی بادشاہی ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان پائی جاتی ہے وہی قیامت کی گھڑی کا علم رکھتا ہے اسی کی طرف تم سب پلٹائے جانے والے ہو اس کو چھوڑ کر یہ لوگ جنہیں پکارتے ہیں وہ کسی شفاعت کا اختیار نہیں رکھتے الا یہ کہ کوئی علم کی بنا پر حق کی شہادت دے اور اگر تم ان سے پوچھو کہ انہیں کس نے پادہ کیا ہے تو یہ خود کہیں گے کہ اللہ نے پر کہاں سے یہ دھوکا کھا رہے ہیں قسم ہے رسول کے اس قول کی کہ عرب یہ وہ لوگ ہیں جو مان کے نہیں دیتے اچھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے درگزر کیجئے اور کہہ دیجئے کہ سلام ہے تمہیں ان قریب انہ معلوم ہو جائے گا یعنی جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا صورت الدخان بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم کتاب المبین حامیم قسم ہے کتاب مبین کی روشن کتاب کی انفی لت مبارک فی لت مبارک تن انا کنہ منورین ہم نے اس کتاب کو ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا یعنی للت القدر میں کیوں؟ کیوں ہم لوگوں کو متنبے کرنے کا ارادہ رکھتے تھے ان کو خبردار کرنا چاہتے تھے یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہم سے ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے یعنی صرف یہ کتاب ہی نہیں اتاری گئی بلکہ اس کے علاوہ اس رات میں بہت سے اور فیصلے بھی کیے جاتے ہیں ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے رب السماوات تیول وما بے نہ ان کم تمین آسمان اور زمین کا رب اور ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو لہ الہ الا رب کم و ربکم ورب اکم ال کوئی معبود اس کے سوا نہیں ہے وہی زندگی عطا کرتا ہے وہی موت دیتا ہے تمہارا رب اور تمہارے پہلوں کا رب جو پہلے گزر چکے مگر فی الواقع لوگوں کو یقین نہیں کہ رب ہے کون بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں فرطقی اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان سری دھواں لیے ہوئے آئے گا یہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب کچھ نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں اور ان میں سے ایک دھویں کا پھیل جانا ہے یہ ہے دردناک سزا اب کہتے ہیں کہ پروردگار دگار ہم پر سے عذاب ٹال دے ایک دعا وہ بھی تھا جو اہل مکہ پہ قحط کی شکل میں آیا تھا کہ ہر طرف کوئی بارش نہیں ہوئی اور لوگ بھوک کے مارے بلبلا اٹھے تو جب انسان بھوکا ہوتا ہے نا تو ایسے اس کی آنکھوں کے آگے اسے اندھیرا چھانے لگتا ہے تو اس پریشانی میں بھی وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید بارش برسے تو یوں لگتا تھا جیسے ہر طرف ایک مٹی کا غبار سا ہے تو اس وقت انہوں نے کہا کہ یا رب یہ عذاب ہم سے دور کر دے ہم ایمان لانے والے ہیں اور آخر آخرت سے پہلے بھی کہ آمد سے پہلے بھی جو دھواں ہوگا تو لوگ چاہیں گے کہ اب وہ اللہ کو مان لے انا لہومرا وقجہ سمبین ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا جس نے حق کھول کے بیان کر دیا پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے انہیں نے توجہ نہ کی اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے یعنی ایک طرف سکھایا پڑھا کہتے مولم کہتے کہ جس کو اس بہت کچھ سکھایا گیا دوسری طرف مجرون یہ دو تو لفظ بہ میشن بھی نہیں بنتا ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے یعنی بدر کی طرف اشارہ وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے دھمکی دے دی گئی ان کو ہم نے اسے پہلے فرآن کی اس کو اسی آزمائش میں ڈالا ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا اور اس نے, نے بندوں کو میرے حوالے کر دو بنی اسرائیل کو آزاد کر دو میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو میں تمہارے سامنے اپنی سند معموریت کھلی کھلی پیش کرتا ہوں کہ واقعی اللہ نے مجھے رسول بنا کے نہیں مجزاد دکھائے کھلی دلیل ہوں. اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے پہلے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں یا اللہ یہ نہیں مانتے قوم مجرمون فأسر تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب آ گیا کہ اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر تم چل پڑو نکل جاؤ یہاں سے تم لوگوں کو پیچھا کیا جائے گا سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو یہ سارا لشکر غرق ہونے والے نہیں تم آسان رستہ ملے گا تم نکل جاؤ گے پیچھے سے سمندر کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا کتنے ہی باغ اور چشمے کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے اپنے پیچھے ظاہر ہے کہ جب انسان اچانک گھر سے نکلتا ہے تو ہماری تو لائٹس بھی آف نہیں کرتا ہر چیز ایسی کھلی کی کھلی پڑی ہوتی تو اسی حال میں ایک ہی کال پر ان کو نکلنا پڑا ایمرجنسی میں اور پیچھے پھر ایک بھی نہیں رہا کہ جو ان کے گھروں کو سنبھالتا جو نیمتوں کو سمیٹتا جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی کتنے ہی ایش کے سرو سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے یہ ہوا ان کا انجام اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا پھر نہ آسمان ان پر رویا نہ زمین اور ذرا سی محلت بھی ان کو نہ دی گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ, عز و اللہ ظالم آدمی کو محلت دیتا ہے پھر جب اسے پکڑتا ہے تو اسے چھوڑتا نہیں اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کی عذاب فرعون سے نجات دی جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا بڑا ہی سرکش سب سرکشوں سے بڑا سرکش اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی یعنی فرانی بہت ترقی یافتہ تھے ان کو نہیں چنا کیونکہ ان کے اندر تکبر تھا اور بنی اسرائیل جو ایک مظلوم قوم تھی اللہ نے اپنے کام کے لیے اس کو چن لیا اللہ کو پتا تھا ان کی کیا ویکنسز ہیں اس کے باوجود ان کو مہلت دی گئی چانس دیا گیا اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائی جس میں سریا آزمائش تھی یہ لوگ کہتے ہیں ہماری پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو یہ سب بہانے تھے ان کے یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم تباہ ہیمیر کے بادشاہوں کا لقب تھا جیسے فرآم مصریوں کے بادشاہوں کا یا کسرا اور کیسر ایرانیوں اور رومیوں کے بادشاہوں کا اور اس سے پہلے کے لوگ ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے ان سب قوموں کو ملیا میٹ ان کے اپنے گراہوں کی وجہ سے کیا گیا یا آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پہ نہیں بنا دی بیکار نہیں ہے ہم نے ان کو برحق پیدا کیا ایک مقصد کے ساتھ پیدا کیا مگر اکثر لوگ جانتے نہیں کہ وہ مقصد کیا ہے وہ سمجھتے ہیں صرف دنیا میں من موجی کے لیے آئے انٹرٹینمنٹ کے لیے آئے بس خوش رہنے کے لیے آئے اور خوشیہ ہی تلاش کرو حالانکہ اللہ نے ایک اور مقصد کے لیے بھیجا انسان کو کہ آزما کر دیکھا جائے کہ ان میں سے اچھا کام کون کرتا ہے تاکہ ہمیشہ کی زندگی پر ان کے ان اعمال کے مطابق ہی ان کو دی جائے ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ کام نہ آئے گا نہ ماں بچوں کو نہ بچے والدین کو اور نہ کہیں سے ان کو کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے وہ زبردست اور رحیم ہے زقوم کا درخت گناگار کا کھانا ہوگا تیل کی تلچر جیسا پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا وہ پانی جوش کھاتا ہے پکڑو اسے اور وگیتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچو بیچ اور انڈیلا اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب کہا جائے گا چکھا اس کا مزہ بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو دنیا میں تو تو بہت اکڑتا اب بتا تیرا انجام کیا ہو رہا ہے یہ وہی چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے یہ اس شک کی سزا ہے اس کو اس کا برعکس ان نل فی نفی مقام ان امین متقی لوگ محتاط لوگ کانشس لوگ باشعور لوگ امن کی جگہ میں ہوں گے اللہ سے ڈرنے والوں کا مقام بتایا جا رہا ہے داغوں اور چشموں میں ہریر دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے یہ ہوگی ان کی شان اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے گا یہی بہت بڑی کامیابی ہے انسراہ کربی <يَتذكَّرون> صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کتاب کو آپ کی زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں اب تم بھی انتظار کرو یہ بھی منتظر ہیں سورت الجاسیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جب انتہا مہربان رحم فرمانے والا ہے حامیم تنزیل الكتاب من اللہ العزیز الحکیم اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے انایا بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں مومنوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں وفی القیقم اور تمہاری تخلیق میں بھی وما بندا اور اس نے جو بھی کوئی جاندار پھیلا دیے ان سب میں آیات القومی بہت سی نشانیاں ان کے لیے جو یقین رکھتے ہوں رات اور دن کے اختلاف میں ومانزل اللہ من اور اللہ نے آسمان سے جو رزق اتارا وہ اردبا دم اوتحا پھر اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد سوکھ جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا وہ تصریف اور اور ہواؤں کے چلنے میں کبھی ایک رخ سے آتی ہیں کبھی دوسرے سے آیات یا بہت نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو عقل رکھتی ہو دل کا آیات اللہ نتلوہ علیہ بالحق یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں یعنی کھول کھول تو بتا رہے ہیں بالکل صحیح طور پر اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدامال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے پھر پورے تکبر کے ساتھ اپنے کفر پہ اس طرح اڑا رہتا ہے گویا اس نے ان کو سنا ہی نہ ہو ایسے لوگوں کے لیے تباہی ہے کہ جو اللہ کی بات کو کھلے دل سے نہیں سنتے اور سن کے پھر مانتے نہیں اور اسی گمنڈ میں رہتے ہیں جس میں وہ پہلے ہوتے ہیں وہ بشیر بن علیم ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو وہ ارا من بن آیا شی انخا ہماری آیات میں سے جب کوئی بات اس کے علم میں آتی ہے تو اس کا مزاق بنا لیتا ہے ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے جو اللہ کی آیات کے ساتھ کھیلیں ان کے آگے جہنم ہے جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی نہ ان کے وہ سرپرستی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے ان کے لیے بڑا عذاب ہے یہ سراسر ہدایت ہے یعنی یہ کتاب یہ قرآن و اللہ کا فروب آیا تربیم اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کر دیا وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو یعنی اتنی بڑی بلا اتنا ہیوج سمندر یہ پانی کے اندر زور کتنا ہوتا رہا قوت کتنی ہے. لیکن اللہ نے کس طرح اس کو اپنی حدود کے اندر تھام کے رکھا ہوا اسے باہر نہیں آ سکتا اسی لیے بڑی بڑی بستیاں آباد ہیں لوگ بے خوف و خطر رہتے ہیں. تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ انسان اس سمندر سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور اس کی ہم میں رہتے ہیں تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا سب سب کچھ اپنے پاس سے یعنی کسی سے لے کر نہیں دیا اس کی اپنی تخلیق ہے اس میں بڑی نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لے تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے اور جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لئے کرے گا من عمل صالحا علیحن ومن نفسے او منفا اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا پھر جانا تو سب کو اپنے ربی کی طرف ہے اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی ان کو ہم نے عمدہ سامان زیت سے نوازا یعنی دین بھی دیا دنیا بھی دی اور دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی انہیں چن لیا اور دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دیں لیکن کیا ہوا پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ لا علمی کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آنے کے بعد ہوا اور اس وجہ سے ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے یعنی دوسرے کو دبا کے اپنا نام بلند کرنا چاہتے تھے یا یہ پاور گیم تھی ایک طرح سے کہ جس کے پاس جو تھا وہ چاہتا تھا کہ دوسرا اس سے دب جائے یعنی دین ان کی پھر ضرورت نہیں رہا یہ دین پرائرٹی نہیں رہا بلکہ اپنی ذات ان کی بڑی اہم ہو گئی کہ ہمارا فائدہ کس میں ہے اور یہ بھول گئے کہ دین کا فائدہ کس میں ہے اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں اس کے بعد اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شریعت پر قائم کیا ہے لہذا آپ اسی پر چلیے اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع کیجیے جو علم نہیں رکھتے یعنی بغیر علم کے کسی کی پر بھی نہیں ہونی چاہیے اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے یہ بصیرت کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھے کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے ان کا جینا اور مرنا برابر ہو جائے گا بہت برے فیصلے ہیں جو یہ کر رہے ہیں وہ خلق اللہ تجزہ کلو نفسم بیما کا سبت وہ اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے تاکہ ہر شخص کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے یعنی انسان اس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں یہ زمین آباد کی گئی اس پہ لوگ بسائے گئے تاکہ دیکھا جائے یہ کرتے کیا ہے اور پھر جو کر کے آئے اس کے مطابق ان کی ہمیشہ کی زندگی ہو لوگوں پر ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا اتخذ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا یعنی انسان کے لیے سب سے بڑی آزمائش خود اس کا اپنا نفس ہے انسان باقی لوگوں کو اور ان میں کوئی غلطی ہے کوئی خامی ہے تو بڑی اچھی طرح پوائنٹ آؤٹ کر لیتا ہے فلاں نے یہ غلط کیا فلاں نے یہ غلط کیا لیکن اس کا اپنے اندر کیا ہو رہا اس کی نیت کہاں سے خراب ہو رہی ہے وہ کہاں دین میں شک کر رہا ہے اور دین کے فائدے سے اپنے فائدے کو ترجیح دے رہا ہے اور اپنے مطلب اور مفاد کو سوچ رہا ہے تو یہ سب کچھ اصل میں کیا ہے انسان کے لیے ایک بہت بڑا امتحان یہ ہے اپنی خواہشات پہ چلنے کا مطلب ہے اپنے دل کو اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لینا اور حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بدترین معبود جس کی دنیا میں پوجا کی جاتی ہے وہ انسان کا اپنا ہی نفس ہے انسان سب سے زیادہ اپنے نفس کا فرما بردار ہوتا ہے جدھر وہ بلاتا ہے ادھر چل پڑتا ہے وہی وہ کرنے لگتا ہے یہ نہیں دیکھتا اللہ کیا چاہتا ہے اور اس کا پھر نقصان کیا ہوتا ہے وہ اد اللہ اللہ عالا علم کہ وہ شخص عالم ہونے کے باوجود بھٹک جاتا ہے اس کا علم اس کو نہیں پر بچا سکتا کیونکہ وہ خواہش کے پیروی کر رہا ہے علم کی نہیں کر رہا خواہش بھی اندر ہے علم ہی اندر ہے اب علم اس کی پرائرٹی نہیں رہا خواہش رہے گی تو پھر خواہش کے پیچھے چل کے بھٹک گیا یا پھر یہ کہ چونکہ وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے تو اس کے علم کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ نے پھر بھی اس کو بھٹکا دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے یہ لوگ کہتے ہیں زندگی بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو ور حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں یہ ناز گمان کی بنا پر باتیں کرتے ہیں اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس کوئی حجت اس کے سوا نہیں ہوتی کہ اٹھا ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے جو فوت ہو چکے ہیں ان کو زندہ کر کے لاؤ پھر مانیں گے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے پھر وہی وہی دیتا ہے تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں مگر اکثر لوگ جانتے نہیں زمین اور آسمانوں کی بات اللہ ہی کی ہے اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے اس وقت تم ہر گروہ کو گپنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے یعنی ہر کوئی کے دن آجز ہو رہا ہوگا آج جو اکڑ رہا ہے اسے بھی کل جھکنا ہوگا ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے یار اپنا نام ہے دیکھے ان سے کہا جائے گا آج تم لوگوں کو ان آمال کا بدلہ دیا جا رہا ہے جو تم کرتے تھے یہ ہمارا تیار کرایا ہوا امال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک گواہی دے رہا ہے جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے یہ ہم نے لکھوایا سب کچھ تو جو ایمان لائے نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا اور یہی اصل کامیابی ہے واضح کامیابی کھلی کامیابی اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیا تم کو نہیں سنائی جاتی تھی پھر بھی نہیں مانے مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے اور جب کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں یقین ہم کو نہیں اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی اور وہی اس چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی تمہیں اسی طرح بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تمہارا ٹکانہ اب دوزخ ہے کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مزاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا لہٰذا آج نہ یہ لوگ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو الحمد رب السماوات و رب الْأَرْضِ اللہ الْعَالَمِينَ لہ پس تاریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک سارے جہانوں کا مالک پروردگار زمین اور آسمان میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے وہ آخر داوانا ان الحمد للہ رب العالمين ہمارا آج کا پارہ یہاں پر مکمل ہوا اب آپ میں سے اگر کوئی اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہے تو موسٹ ویلکم میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اس پچیس بارے میں جو ہم نے پڑھا پورے سے پارے میں زیادہ تر یہی بات کی گئی کہ دنیا کی زندگی فانی ہے اور ہمیں آخرت کے لیے زیادہ فکر کرنی چاہیے تو اس میں ہر چھوٹی چھوٹی باتوں کا ذکر کیا گیا تو مجھے یہ چیز بہت اچھی لگی ہے اس سے میں نے اس میں کافی کچھ مجھے سمجھ آئی اور واضح میں بتا دیا گیا کہ دنیا کی زندگی فانی ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس پہ غور فکر کریں آپ نے شروع میں یہ بات کی کہ قرآن پاک للت القدر میں نازل ہوا اور جس رات میں نازل ہوا وہ اتنی اہمیت ہے تو پھر خود قرآن کی کتنی اہمیت ہے اور قرآن ہی وہ کتاب ہے جو ہمیں دوسری امرتوں سے فرق کرتا ہے اور اگر ہم اس کو نہیں پڑھتے تو اس کا مطلب ہم بھی انہی جیسے ہیں تو کتنا امپورٹنٹ ہے یہ کہ ہم اس کو سمجھیں اور پڑھیں اور دوسری بات جو مجھے سمجھ آ رہی تھی اس میں وہ یہ کہ آخر میں جو ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں جنتوں کے لیے سونے کے لباس رکھے ہیں اور نہرے ہیں ہم دنیا میں فوکس کرتے رہتے انہیں چیزوں کی طرف کوئی کپڑوں کے پیچھے بھاگتا ہے کوئی گھر کے پیچھے بھاگتا ہے کوئی اسپاؤز کے پیچھے بھاگتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک بہت براڈ پکچر ہمیں وہاں کے لیے دکھائی ہے وہ جو یہاں کی ٹیمپریری چیزیں ہیں ہم اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے پرماننٹ چیزیں بتائی ہیں اور بہت اچھی بتائی ہیں ان سے بڑھ کر بتائی ہیں ان کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ ہم کو اس کے, اس کے لیے کوشش کرنے کی توفیق ادا دل کو اللہ کے ذکر سے خالی نہیں رکھنا چاہیے تاکہ شیطان اس پہ قبضہ نہ جمائے جی مجھے یہ بات بہت اچھی لگی کہ جو آپ نے کہی تھی کہ جتنے بھی کام کیے جائیں دنیا میں وہ آخرت کے لیے کیے جائیں تو اگر ہم واقعی ایسا کرنے لگے تو ہماری دنیا بھی سنجھ سکتی ہے اور آخرت بھی سورہ زخرف کی جو آئے تھی جس میں قریش کہتے تھے کہ یہ قرآن دو جو شہروں کے بڑے سرداروں کے اوپر کیوں نہیں نازل کیا گیا تو اس سے میں سوچی تھی کہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جس کو جو مقام دیا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں یہ فلاں اس سے زیادہ بہتر تھا اور فلاں کو ایسا ملنا چاہیے تھا ہم بہت ججمنٹل ہو جاتے ہیں اور سب سے پہلی بات ہے کہ یہ اللہ کی دین ہے اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ دے دے اور ایسی چیزوں سے پھر کیا ہوتا ہے سوسائٹی میں ان ریسٹ پھیلتا ہے تو ہمیں ججمنٹل ہونے کے بجائے اپنی اصلاح کی طرف توجہ دینی چاہیے اور اپنی ذمہ داری اور اپنے حصے کا کام کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو قبول کر لینا جی بالکل اللہ کے فیصلوں کو قبول کر لینا چاہیے سورج زخروف میں جیسے آتا ہے نا کہ ہر سفر انسان کو اس کی آخرت کی یاد دلاتا ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیا جب ہم سفر کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے اس آخری سفر کو یاد رکھتے ہیں جہاں ہمیں پلٹنا ہے اور اس کے لیے کیا ہم نے تیاری کی ہے اب تک اس بارے میں ہم نے انسان کی کمزوریوں کے بارے میں جانا کہ انسان جو ہے وہ ہر معاملے میں ذرا سے اس کو کوئی تکلیف آتی ہے تو وہ فوراً ہی ناشکرا ہونے لگتا ہے اور اللہ کی طرف سے بہت زیادہ نا ہونے لگتا ہے اور جب ذرا ہی ہمیں کچھ رحمت ملتی ہے تو اس پہ انسان اکڑنے لگتا ہے تو یہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا جہاد بن نفس یعنی میں تو یہ سمجھ رہی ہوں اس بات کو اتنا زیادہ میرے مطلب احساس ہو رہا ہے کہ انسان ہر وقت اپنے چیک پہ رہے اور اپنے نفس کو ہی چیک کرتا رہے تو جب وہ اپنا محاذہ کرتا رہے گا تو وہ تو دوسروں کی طرف نظر نہیں کرے گا اور دوسروں کی غلطیاں نہیں چنے گا تو اس لیے ہر کسی کو اپنی فکر کرنی چاہیے نہ کہ دوسروں کی فکر کریں کہ وہ یہ کر رہا ہے یا وہ یہ کر اور ایک اور بات میرے ذہن میں آ رہی تھی جو سورت دخان میں یہ صورت نازل کی بابرکت رات میں اور دوسرے کے فیصلے کیے جاتے ہیں تو کیا میں یہ پوچھ سکتی ہوں آپ سے کہ یہ جو شبان کا کہتے ہیں تو اس صورت کو شبان میں تو قرآن نہیں اترا شبرات کا جو کہتے ہیں نا وہ اس سائز سے شبرات کی دلیل لیتے ہیں اس شبرات میں تو قرآن نازل ہی نہیں تو رمضان رمضان میں تو اس وہ کلیئر بات سمجھ میں آگے الحمد للہ ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے سیکھا ہے ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اس قرآن کو ہمارے حق میں حجت بنائے ہمارے خلاف حجت نہ بنائے واخر داوانہ ان اللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ